جعل لکم الارض فی من رزقه من رزقه اسی نے زمین کو تمہارے لیے نرم و ہموار بنا دیا ہے پس تم اس کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو اور اللہ کی روزی میں سکھاؤ اور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا کہ اس نے زمین کو ان کے لیے نرم بنایا ہے اور اس میں آسان راستے بنائے ہیں تاکہ انسان بسہولت اپنی زندگی پوری کر سکے چنانچہ آدمی زمین میں پودے لگاتا ہے مکان بناتا ہے کھیتی کرتا ہے اور راستے پر چل کر دور دراز علاقوں شہروں اور ملکوں تک پہنچ جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تم طلب رزق اور اپنی دوسری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے زمین میں پائے جانے والے راستوں پر چلو اور اس میں جو روزی اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اسے حاصل کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی پوری کر لینے کے بعد یہاں سے اٹھا لیے جاؤ گے اور جب قیامت آئے گی تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے جمع کیے جاؤ گے تاکہ وہ تمہیں تمہارے نیکو بدعمال کا بدلہ دے